واللہ جعل اللہ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے مانند برابر بنایا ہے تاکہ تم اس پر زندگی گزار سکو اور اس میں بنے ہوئے کشادہ راستوں پر بس سہولت چل سکو اگر اللہ تعالیٰ زمین کو برابر نہ بناتا تو اس پر زندگی گزارنا ناممکن ہوتا کھیتی کرنا پودے لگانا مکانہ تعمیر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا اور انسانی زندگی کے دیگر امور کو برتنا ناممکن ہوتا